کریم نرض یہ ہے کہ سارے, مسائل، سارے مسئلے ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ پاک کے دربار میں یہ سارے مسائل ساری مصیبتوں کا حال ہے اور اللہ پاک کے مدد کا ذریعہ جو ہے وہ اعمال ہیں شیطان کہتا ہے کہ اعمال جب تو شروع کر دے گا تو تجھے یہ نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی وہ تجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں آج شیطان واہدمل فکرا جا وہ جامل پاشاہ و اللہ یاد اکمل پھر اتنا وفدلہ شیتان جو ہے وہ تمہیں دراتا ہے اس بات سے کہ یہ نیکی کرو گے اس کی یہ پوچھ کرا جائے گی یہ نیکی کرو گے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ نیکی کرو گے ٹھیک ہے نیکی تو بہت اچھی چیز ہے لیکن آج کل زمانہ نہیں ہے اس زمانے کا چارو آلات نہیں ہیں اس وجہ سے ہم میں تو مشورہ دیتا ہوں تمہارے فائدے کی بات کہتا ہوں ہاں جی حوالے سام سے کہا کہ میں تو آپ کے فائدے کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں اتنی تقریب برداشت کر کے اس گندم کا دانا کھا لو ہمیشہ جنم پر ہوگے اللہ کا قرب رہے گا وہ تو تھوڑے وقت کے لیے پرہیز تھی تو شیطان کی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں وہ اللہ حاضر مغبرتوں فصلہ اللہ پاک جو ہے وہ وعدہ دیتا ہے اس بات کا کہ تمہیں وفرت ملے گی تمہیں فضل ملے گا اور یہ جو ہے تو یوت الحکمت مئی شام یوت الحکمت اگر خیرنگ یہ بہت بڑی دانائی دانشوری کی بات ہے اس بات کو جان لینا کہ اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے حضور اکتل صلی اللہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا آخرہ کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں یہ بہت دانائی بہت دانشوری کی بات ہے یہ اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا ہے کسی کسی کو دیتے حکمت فخر اونتیا خی رنگ کسی جس کو یہ, یہ دنائی یہ ملی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی نماز, نماز پڑھتے لوگ وہ روزہ رکھتے حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں داڑھی بڑھا لیتے ہیں کہ ذات جلال پر اعتماد ہو قلندر جز لا فلا کچھ بھی نہیں رکھتا پکیے شہر کاروں ہے لغت کا کلندر کو اعتماد کا یہ بات اس پاس جس کے ہے میری طرح اتنی کتابوں کا سر پر, پر پیڑ پر اٹھانے والا اور اتنے امار کے انبار لے کر چلنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو وابستگی اور اعتماد کا سر یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ پاکر کا حل مانگنا چاہیے للہ رب والسلام للہ رسول محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی منهم رب رحمهمہ كما رب یعنی ثغیرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم لا صلاه الا ما قالته وصلاه وننتجہ لله ونصالا ونذاشہ یہاں ہمارے پورے ملک کے سیرہ گویدہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ کے حال پر ہے فرمد کی پریشانی پر محمد کو آسان فرما یا ملک کے رگو میں کے میں ہیں میں یا مانوں کی فرما کی کی جوانوں کی کی فرما کی فرما یا آسان فرما کو عام فرما صلی کو عام فرما صلی اللہ محبت کو عام فرما محبت عام فرما جو الگ دن کے لیے کوشش کر رہے ہیں توسیب العریف کا حضرت کر رہے ہوں ترجیح کا حصہ کر رہے ہیں دعوت کا رہے تحریر کا عرصہ کر رہا ہوں, ہوں. ہوں. ہوں. ہوں. کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہیں سب کا خلاد فرما سب کے لیے بس فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یہ آجاد میں تو ارادہ سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز برکٹ ڈال دوں یہ تنگست و کو پریشانی کو فرما بیمار ہوئے پڑھا گیا پورا فرما دیے رکاوٹ یہ عالم <سؤال> کو دور فرما دے یہ اعلیٰ ساری والا معاملہ فرباد ہے دس بات اللہ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی، محمد اللہ کیا یہ کرود نازلہ دعا ہے کیا یہ فتنہ فساد کے آلات ہیں تو تمہارا جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھ سکتے ہیں تو نماز میں ایک ایک حنفی جو ہم پڑھتے ہیں ایک اس کے ساتھ دعا خنوت شافی اور ایک اس کے ساتھ کسی قروط نازلہ یہ بطرا میں پڑھنی چاہیے تو جو آدمی یہ تینوں کو پڑھ رہا ہو گویا جس, جس جگہ پر بھی اسلامی اسلامی مجاہدین لڑ رہے ہیں گویا اس محال پر کھڑا یہ جنگ کر رہا ہے تو یہ ایسے لوگ جو پڑھ سکتے ہو ویسے اور کتاب میری ضائع ہو یہ بہت مشکل سے سرپنچ کی جنگ میں معاذ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعاؤں کو جمع کر کے لکھوایا تھا اہل علم اضرات اور پڑھنے والے اضلاع ہیں وہ کر کے لے لیں جی جی؟ ہفتے, ہفتے کے دن ان شاء اللہ مواد اجتماع ہے ایک بیان مغرب کے بعد ہوگا دوسرا فجر کے بعد ہوگا دونوں میں شامل ہونے کی ساتھی کوشش کریں رات ٹھہرنے کی کوشش کریں